من اللہ يعلم رکم رکم يعلم اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں وہ جانتا ہے تمہارا پوشیدہ تمہارا ظاہر وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو پہلے اللہ سبحانہ نے اپنے حمد اپنے توحید ثابت کرنے کے بعد اس کی دلائل اور پھر مشرقین کا نظریہ عقیدہ یہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو برابر کرتے ہیں یادلون. پھر اللہ سبحان تعالیٰ نے بندے کی تخلیق کا ذکر فرمایا اس کو تو مٹی سے بنایا ہے اور اس کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ آئندہ اللہ کے پاس ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کب یہ دنیا سے جائے گا خرون پھر اللہ رب العالمین نے بندے کا تذکرہ کیا سمان تم تن ترون پھر تم اللہ کی واحدانیت کے بارے میں شک کرتے ہو تمہاری خلقت کا جو مقصد ہے اس مقصد کو تم بلا چکے ہو اور وہ مقصد کیا ہے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کریں گے یہ مقصود اصل یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہار و رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے کہ آسمانوں میں بھی وہی زمینوں میں بھی وہی اور تمہارے ظاہر اور پوشیدہ تمام اعمال کو وہ جانتا ہے یہاں ان لوگوں کا رد جو لوگ اللہ رب العالمین کو سات کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں حاقہ رکھتے ہیں اللہ نے ان پر آخر میں رد کیا ویال عمت کیونکہ یہاں جو معیت ہیں کہ زمین میں آسمان میں وہی ہیں زمین و آسمان میں ہر جگہ اس کا ہونا وہ علم کے اعتبار سے ہے ویام ماتر سبن وہ جانتا ہے جو تم کسب کرتے ہو ورنہ اگر اللہ رب العالمین کے ذات کو ہر جگہ مان لیا جائے تو اللہ کے ہر جگہ ماننے سے جو نقصانات واقعہ ہوتے ہیں وہ بالکل ظاہر ہے ایک تو اللہ رب العالمین کے علم غیب کے خود بخود نفی ہو جائے گی کیوں جو جہاں ہوتا ہے وہاں کا علم رکھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے مثلا ہم میں سے کوئی بھی کسی مجلس میں حاضر ہے اب ان سے کوئی کہا جائے کہ فلاں مجلس میں کیا بات ہوئی کون کون آئے تھے وہ بیان کرے گا تو اب علم غیب تو نہیں رہا وہ تو علم حاضر کی بات ہو جائے گی تو اللہ کے ذات کا ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کے عقیدے سے جو نقصان واقع ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب کی صفت خود بخود اللہ سے صلب ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے یا عالم و سر وہ تمہارے چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے چھپے ظاہر کا تذکرہ اسی وجہ سے تو ہوا کہ وہ اللہ رب العالمین اگر اسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے ذات کے اعتبار سے تو پھر چھپے اور ظاہر کے علم کا کیا معنی ہوگا پھر تو چھپا ہوا کچھ رہا ہی نہیں ہر چیز اس کے لیے ظاہر ہو گیا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اس کی ملکیت اس کی الوحیت اس کی ربوبیت اسمانوں اور زمینوں میں مانا جا چکا ہے اور وہ تمہارے کسب کو جانتا ہے اور اس میں ہم سب کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے کہ جب کوئی چیز مخفی نہیں ہے چھپا ہوا نہیں ہے تو ہم چپ کر کہاں گناہ کریں گے نہیں اس اللہ سے ہر وقت ڈرنا پڑے گا مِنْ آیاتِ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا <مُرِزِين> نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیات کوئی نشانی ان کی رب کی جانب سے مگر وہ اس سے ایراض کرتے ہیں مشرقین کے سامنے جتنے بھی تم دلائل پیش کرو ان کا کام صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایراس کر لیتے ہیں اس کے لیے بانے بنا کر اور اپنے آبا و اجدا کے تقلید کے سہارے لے کر اور اپنے باطل فرقوں اور باطل پیروں کے اور مولیوں کے سہارے لے کر اس سے ایراس کر لیتے ہیں فقط کس طبو فط یقیناً انہوں نے جھٹلایا بالحق کے حق وہ لمبا جا ہم جب آیا ان کے پاس ان کے پاس حق آیا قرآن کی صورت میں آخری نبی کی صورت میں اس سے ماقبل اپنے اپنے ادوار میں انبیاء اور کتب یہ ان کا وتیرا رہا ہے فسو ہوتی مات ان قریب آئیں گے ان کے پاس خبریں وہ جس کے ساتھ استضاء مذاق کرتے ہیں جس چیز کے یہ مذاق اڑاتے ہیں قیامت کا انکار اس نبی کی حقیقت اس کے غالب ہونے کا امکان یہ کیسا غالب ہوگا اس کے ساتھی کیسے غالب ہوں گے یہ کیسے فتوحات حاصل کریں گے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائے گی قیامت کے عدالت میں جب یہ حاضر ہوں گے یہ مان جائیں گے یہ مذاق نہیں حقیقت ہے جو ہمارے نظریات تو غلط اور یہ نبی اپنے نظریات کو صحیح ثابت کر رہے ہیں یہ صحیح بات تھی لیکن ہم نے نہیں مانی لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا علم کیا انہوں نے نہیں دیکھا کم اہلکنا کتنے ہلاک کیے ہم نے من قبل سے پہلے من کرمن بستیوں امتیوں میں سے کتنے امتیں ہم نے ہلاک کیے ہم, ہم نے زمین میں مالم نمک مانم مالم نمک وہ جو نہیں دی تھی ہم نے طاقت تمہیں یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اس امت کو اللہ نے جو طاقت دی ہے یہ پچھلے امتوں کی طاقت سے انتہائی کام ہے کیوں اللہ خود فرماتے اور قوت ہم نے ان کو دیا تھا مکنا میں وہ طاقت اور قوت ہم نے تم کو نہیں دی ہے اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے قرآن میں موجود ہیں ذلقر نے ایک دیوار لگایا ہے ابھی تک سارے دنیا کے یہودی نسارا مل کر کے اس دیوار تک ابھی تک نہیں پہنچے گا دیوار کا ہے کہتے ہیں ہم نے سارے دنیا کو چاند ڈالا ہے نا؟ کہتے ہم تاروں پر چڑھ گئے اور چاند پر بھی ہم نے قبضہ کر لیا سب جھوٹ ہے خیالی ہیں. جو چاند پر پہنچ سکتے ہیں وہ زمین میں ذلقرن کے دیوار تک کیوں نہیں جاتے ابھی تک انہوں نے یہ ماجوج کا پتہ کیوں نہیں لگایا کہ زمین کے کون سے حصے میں کہاں اس کو معصور کیا گیا ہے یہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن سے ہمیں دلیل دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگ نہ سمجھے کی وجہ سے ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں کہ ہاں جی وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں چاند پر انہوں نے گھر بنا دیا ہے اور فلاں گیا تھا اور فلاں آیا اور وہاں سے یہ لایا وہ لایا سب کہانیاں ہیں کیونکہ یہود نصارہ سے بڑھ کر جھٹے لوگ کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور مسلمان کان لگا کر سنتے اور مان جاتے ہیں اللہ فرماتے جو قوت اور طاقت ہم نے ان کو دیا تھا وہ قوت اور طاقت ہم نے تم کو نہیں دیا ہے اور بیجا ہم نے ان کے گھروں کے لئے تجریم ہیں نیچے ہم نے نعرے جاری کیے تھے نہرے جاری کیے تھے اللہ سبحانہ ہو ترا ان کی قوت ملکیت باغات اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فا حلکنا ہوں بنو بے ہم کر دیا ہم نے ان کو ان کو گناہوں کی وجہ سے ان کی جرموں کے جرموں کی وجہ سے ان کے فسق فجور کی وجہ سے شرک اور نبیوں کے مخالفت کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا اگر تمہیں کوئی قوت اور طاقت دی ہے تو اپنے قوت طاقت پر ناز کرنے سے پہلے سابقہ قوموں کی قوتوں کو دیکھ لو اس کے علم کو اپنے تاریخ میں پڑھ لو اسلامی تاریخ قرآن کے شورت کی صورت میں حدیث کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے اور ان کے قوت اور طاقت کے موجودگی میں ان پر عذاب کا آنا اور ان کو ہلاک کر دینا یہ اپنے تاریخ میں جمع کر لو کہ اگر ہم بھی اللہ کے بغاوت پر اتر آتے ہیں تو اللہ ہمیں پکڑے گا کیا ہم اپنے آپ کو اپنے مالی وسائل کے ذریعے سے بچا سکیں گے قطع نہیں فرما فا لگنا بے ضنب کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد فرن اور امتین ایک ایک امت کو ہم ہلاک کرتے رہیں اور دوسری امت کو ہم پیدا کرنے والے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں یہ تاریخ موجود ہے ان کو پڑھ لو ذنا اللہ سبحانہ بہان ہوا تعالی باتیں ہمیں کیوں دہراتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے حاصل تاکہ اللہ کے اس فرمان کے ذریعے سے تمہارے انکھیں کھل جائے تم یہ بات سمجھ لو کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہیں کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے کتاب اگر ہم نازل کرتے آپ پر صلی اللہ وسلم کتاب سے فرتاس کاغذ میں لکھا ہوا کرتاس مانا مکتوبا بلا مسو تو ضرور اس کو مسا کر لیتے بھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا نا کہ کتاب اکیلے اکٹھا مجموعے کے طور پر نازل کرو ہم اپنے انکوں سے دیکھ لیں جیسے صورت بنی اسرائیل میں بھی ہیں حق تنزلہ علینا کتاب نفرہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے نبی جب تک کہ ہمارے انکھوں کے سامنے اسمان سے تم کتاب لے کر نہ آؤ اور کتاب بھی ایسا جس کو ہم پڑھ سکیں اور جیسے فرمایا کہ کٹا کتاب اس پر نازل کیوں نہیں ہوتے وقال الجین گفر القرآن جملتا اللہ فرماتے اگر اس کو ہم جم لتا واحد بھی نازل کر لیتے ہیں تحریر کے طور پر تو اس کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ بس فلاں مسوح اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے لقال الزین ضرور کہتے وہ لوگ گفر ہو جنہوں نے بفر کیا انہدا نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر یہ تو کلا جادو ہے اللہ رب اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آج صورتوں کی صورت میں آیتوں کی صورت میں ہم نازل کر رہے ہیں اور آپ ان کو سنا رہے ہیں اور یہ آگے سے مکر جاتے انکار کرتے ہیں اسی طرح کتابی صورت میں اگر ہم اس کو نازل کر لیتے تو یہ شبہ ان کے اوپر پھر بھی باقی رہتا کیونکہ ان کے کی دلوں میں شبہات ہے شکوک ہے جس کی وجہ سے یہ شک اور شبہ سے نکلنے والے نہیں تھے اپنے مشکوک فکر میں پڑے رہتے ہیں ان ہاتھ آئے لاسر مبین نہیں مگر کلا جادو قرآن کریم کے بارے میں مشرقین نے الگ الگ رائے پیش کیے کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے انہم لفی قول مختلف یہ اب مختلف باتوں میں مصروف ہے کسی کا کیا نظریہ کسی کا کیا وقالو اور انہوں نے کہا انزل ملک کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے اوپر ملک فرشتہ یہی اطراف فرقان میں بھی ہے ماہو نذیرہ اس کے پاس اس کے ساتھ رسول آتا اور وہ لوگوں کو ڈراتا فرشتہ آتا دوسرا معنی یہ یہاں پر یہ مسلم کہ یہ جو نبی ہے یہ بشر کیوں ہیں یہ ملک ہونا چاہیے تھا ملک اس قرآن کو اللہ تعالی کسی ملک پر اتار دیتے نوری مخلوق پر اور یہاں ان لوگوں پر سخت رد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے نکالتے ہیں نورانیت میں لے جاتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن نور نوری مخلوق پر نازل ہونا چاہیے تھا جو ملک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو انزلنا ملک اگر ہم نازل کرتے کوئی فرشتہ لقزی المر تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا سمل ضرور پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے اگر ہم ملک فرشتے کو اتار دیتے تو فرشتوں کو تو ہم عذاب کے لیے ہم ان کا فیصلہ ہی کر لیتے ان کو عذاب میں گرفتار کر کے ماننا نہ ماننا دو باتوں میں بات ختم ہو جاتی مانو گے تو ٹھیک ہے نہیں مانتے تو عذاب اور ایسا اللہ نے کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سے معجزے طلب کیے اور اللہ نے ان کو معجزے دیے معجزوں سے جیسے انہوں نے انکار کیا اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا ہر ایک نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اکثر نبیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ موجزات کے بعد اللہ نے ان کے قوموں کو پکڑا اور ہمارے نبی کے بارے میں جب مشرقی نے مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو صفا مروہ کے پہاڑ ہے اس کو سونے کا بناؤ تو ہم مان جائیں گے کہ آپ رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعوت کے اعتبار سے انتہائی حرس رکھنے والے تھے کہ لوگ اسلام قبول کریں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر نبی آپ چاہتے ہیں تو ہم سونے کے بنا دیں گے اس کو لیکن اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر ان پر ہم عذاب لائیں گے تو نبی ارے صلاح نے اپنے دعوت کو استمرار دیا کوئی مانے نہ مانے عذاب سے تو بچ جائے اکٹھا اجتماعی عذاب سے جس میں ان کے جڑے کٹ جائے اس سے تو بچ جائے ولا جنا الکن اگر ہم بنا لیتے اس نبی کو فرشتہ لجالنا تو بنا لیتے ہم اس کو مرد و لسنا اور ضرور ہم ڈال دیتے عل پر ما الرسو جس شبے میں وہ پڑے ہیں جو شبہ ان میں موجود ہے اس شبے کو دوبارہ بھی ہم ان پر قائم رکھتے کیا مطلب یہ کہتے ہیں کہ نبی نوری مخلوق ہونا چاہیے تھا اگر ہم نورانی مخلوق میں نبی بنا کر بیچتے فرشتہ بنا کر تو پھر بھی ہم نے ان کو ایک مرد کی صورت دینی تھی کیوں اس لیے کہ ان امتیوں کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ وہ شادی بھی کر لے وہ بچے بھی پیدا کر لے وہ کھائے بھی وہ پیے بھی وہ پہنے بھی وہ سفر بھی کرے ان پر بھوک بھی آئے ان پر پیاس بھی آئے وہ تکلیفوں سے بے دوچار ہو جب یہ سارے چیزیں ان کے عاملی زندگی کے لیے ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے تو وہ میں نے بشر کو اس لیے بنایا اگر ملک کو بناتا تو اس ملک کو بھی ایک مرد کی صورت میں تبدیل کر دیتا تو جس شک میں یہ آج پڑے ہوئے ہیں اسی شک میں یہ پھر بھی پڑے رہتے ہیں ان کے لیے تو فائدہ کچھ بھی نہیں تھا اب آپ دیکھے قرآن کے سیاحت کے مجموعے کے تناظر میں یہ مشرقین جو ہے وہ نبی کے نورانی ہونے کے شک میں پڑے ہوئے تھے کہ نبی جو ہے وہ نور ہونا چاہیے تھا نور ہونے کی وجہ سے وہ اس شک میں تھے کہ یہ رجل کیوں ہے اس امت کی جو اللہ کے نا فرمان لوگ ہیں وہ بچارے رجول کے شک میں پڑے ہوئے اس کو نورانیت میں لے جانا چاہتے ہیں. اب ان مشرقین کے نہ ماننے کا سبب یہ کہ یہ بشر ہے اور ہماری سومت کے کلمگو مشرقین کا حال یہ ہے کہ وہ بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کا بشر ماننا اور رسالت کا انکار کرنا تو یہاں لوگ نورانیت میں اس کو لے جاتے ہیں اور نبوت کا وہ جو اصل موضوع ہے اللہ کا توحید اس سے انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ رحم تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو ایک ایک کی صورت میں ایک رجل کی صورت میں میں رجل پیش کر لیتے تو تب بھی ان کے اوپر وہ شبہ باقی رہتا من قبل یقیناً مذاق کیا گیا ہے استحصال کیا گیا ہے رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اطمینان تسلی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو اور یہ دعوت امت کے علماء حق دائریان حق سب کے لیے ہوتا ہے کہ اگر دعوت حق کے مقابلے میں لوگ آپ کے مذاق اڑائے آپ پر آوازیں کسے آپ کے خلاف بدنام کرنے کے لیے پرو گنڈے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے پہلے کئی نبیوں کے ساتھ یہ معاملات کئی داعی حق کے ساتھ یہ معاملات آئے ہیں وفا قبل الذين استقروا منهم ما كانوا به يستهزئون بس گیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے استہزاء کیا تھا منهم ان میں سے ما اس چیز نے كانوا به يستهزئون جس کے ساتھ بہت تمسخر کیا کرتے تھے مذاق کیا کرتے تھے نبی ان کو ڈرا رہے میرے دعوت کو قبول نہیں کرو گے اللہ کے عذاب میں آ جاؤ گے. اس کے بدلے میں ان کا کیا کہنا ہے یہ تو مذاق ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے اتنے ہمارے پاس قوتیں اور طاقتیں تم ایک نیا دین لے کر آئے ہو نیا مسئلہ لے کر آئے ہو کار اللہ کے اسی عذاب نے جس سے وہ ڈرایا کرتے تھے انہوں نے آگے رہا فرمایا کل شیرو فلاسمنظور آکبۃمکین کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دو اس چیز کے سیر و فضال خیر کرو زمین میں زمین کی تاریخ پڑھو ثم منظرو پھر دیکھ لو زمین میں چلو پھرو اور کون سے نظر سے دیکھو تفکر کی نظر سے دیکھو تدبر کی نظر سے دیکھو غور اور فکر کی نظر سے دیکھو کہ فکانہ کے المکذبین کس طرح ہوا انجام جٹ والوں کا جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ان کا آخر نتیجہ کیا نکلا ذرا ان کی تفصیل اسلامی تاریخ میں پڑھ کر دیکھ لو زمین کے ٹکڑے اس کے موجود ہیں آج بھی الٹ بستیاں موجود ہے جا کر کے اس کا موازنہ کر لو معائنہ کر لو فل آ فرما دے جی ممافت کس کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں آپ ان سے سوال کرو کہ جو کچھ اسمانوں زمینوں میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے کس کے لیے ہے وہ؟ یہ اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو آپ خود ان سے کہو کل فرما دیجئے کہ سب سب اللہ کے لیے ہے زمین اسمان کی ملکیت یہ سب اللہ کے لیے ہے رحما لکھ دیا اس نے اپنے اوپر مہربانی اللہ رب العالمین نے اپنے ذات پر مہربانی کو لکھ دیا ہے کہ کوئی بھی مشرق کوئی بھی کافر وہ توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں کوئی بھی مسلم کم سے گناہ ہو جائے اور مجھ سے معافی مانگے تو میں ان کو معاف کرتا ہوں لانا کم ضرور جمع کرے گا اللہ تمہیں قیامہ قیامت کے دن کے طرف قیامت کے دن وہ رب کریم تمہیں جمع کرے گا لا رب فی نہیں ہے شب اس میں اللہدین وہ لو خسو جنہوں نے نقصان اٹھایا انفسوں کا ایمان نہیں لاتے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے بڑا نقصان انسان کا ایمان نہ لانا ہے سب سے بڑا نقصان اس سے بڑھ کر کوئی نقصان کائنات میں نہیں ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں قیامت کا دن ان کے لیے بہت بڑے نقصان کا دن ہے یوم التغابن جو ہیں یوم الحساب یہ ان کو بہت باری بہت مشکل اور بہت ہی پریشانی کا آمنہ سامنا کرنا پڑے گا وَلَهُ اسی اللہ جو رہتے ہیں رات اور دن میں رات اور دن میں کیا چیز رہتے ہیں کون سے چیزیں جو رات اور دن میں نہیں رہتے کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر رات نہ آئے جس پر دن نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے مختصر جملے میں سارے مخلوق کو جمع کیا ہر ایک چیز پس اللہ کی ملکیت ہے جو رات میں سکون کرتے ہیں دن میں پھرتے ہیں حرکت میں آتے ہیں اپنے فراغ کے لیے بعض ایسے مخلوق ہے دن کو وہ چپ جاتے ہیں رات کو شکار کے لیے نکلتے ہیں لیکن یہاں تغلیب کے معنی میں آئے گا کہ اکثریت کے اعتبار سے جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ رات کو سکون کرتے ہیں اور دن کو چلتے کرتے ہیں بعض اشیاء ایسے ہیں کہ وہ دن کی روشنی میں باہر نہیں نکلتے ہیں. دن کو اپنے ٹھکانوں میں گھس جاتے ہیں آرام کرتے ہیں رات کو نکلتے ہیں اپنے شکار کے لیے جیسے کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تم رستے میں سفر کرتے ہوئے بڑا مت ڈالا کرو کے رستوں پر جو ہے جنگلات کی جو وحشی چیزیں ہوتی ہیں درندے وہ رات کو پھرتے ہیں اپنے کانے اور اپنے ضرورت کی چیزوں کے پیچھے وہ نکل جاتے ہیں شکار کرتے ہیں تو فرمایا اب یہاں دو صفات ایسے ذکر کیے ہیں ایک کا تعلق لیل سے ہے دوسرے کا تعلق نہار سے ہے اور سمی علیم رات کے اندھیرے میں بعضی وہ چیزے ہوتی ہیں کہ وہ نظر بھی نہیں آتے تو اس کے تعلق سننے سے ہوتا ہے نا تو اللہ کے ذات وہ ذات ہے جو ہر ایک ایک کلام کو سنتے ہیں اور رات کو حرکت کرے گا دن کو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کی ایسے علم کی ضرورت ہے کہ وہ پوشیدہ ہو تو نہ علم کے آہاتے میں آ جائے فرما یہ صفت اللہ کے پاس ہیں علی میں وہ کل آپ فرما دیجئے اغیر اللہ اتخذو علیان یا اللہ کی سوا میں تلاش کروں کسی معبود کو فاطر اس سماوات پیدا کرنے والا اسمانوں زمنوں کی ہیں وہو وہ یتہمو ولا یتام اور وہ کلاتا ہے اور اسے نہیں کلائے جاتا معنی یہ کہ کیا اللہ کے ما سوا جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو میں کسی اور معبود کو پکڑ لوں جبکہ اسمانوں و زمینوں کو پیدا کرنے والا وہ اور پھر انہی اسمانوں و زمینوں سے خوراک کا انتظام کرنے والا وہ جو تو ام اسباب خوراک وہ پیدا کرتا ہے بارشوں کو برسانا اور مختلف قسم کی اشیاء کو زمین سے نکالنا یہ سارے اسباب وہ مہیا کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے یہ کھانے کی اور پینے کی چیزوں کا انتظام کرے وہ پیدا کر سکے کوئی بھی نہیں ہے کل آ فرما دیجیے ان یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہر نبی اپنے دعوت پر سب سے پہلا وہ عمل کرتا ہے اس لیے المسلمین وہ ہوتا ہے اس لیے فرمائے کہ آپ اس بات کا اعلان کرو کہ سب سے پہلے اس اسلام کو قبول کرنے والا میں ہوں اور یہ دلیل ہے کہ ہر دعی کو چاہیے کہ جس چیز کا وہ دعوت دیتا ہے اس کو سب سے پہلے ماننے والا وہ ہو اس لیے کہ اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی دعوت میں اثر نہیں رہے گا تو نبی بھی یہ کہتا ہے کہ جس چیز کا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ گویا میں اس کو خود عمل زندگی میں نہیں مانتا ہوں نہیں پہلے اس کو میں خود مانتا ہوں وَلَا تَكُونَ <الْمُشْرِكِد> مت ہو جانا مشرقین سے مانا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے توحید پر قائم رہوں اور ہر رہے مشرقین سے میں برات کروں ان سے میرے کوئی تعلق نہیں فل آپ فرما دیجیے اناف ہونا سویت اور یہ سوالات کے جوابات بھی ہیں کہ اگر یہ آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا بات ہے اگر تم ہمارے ساتھ ہمارے ماں بدھو کی عبادت کر لو تو کیا ہو جائے گا ہوتے نا بعض لوگ کہتے تم ہمارے ساتھ اورس میں جاؤ ہم آپ کے ساتھ اجتماع میں چلے جائیں گے تم ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں جاؤ ہم آپ کے ساتھ آپ کے پروگرام میں چلے جائیں گے اگر وہ پروگرام شرک کا ہے تو قطعی صورت میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جس میں انسان کے عقائد بگڑ جائے معصیت کا مجلس ہو جیسا کہ پہلے جام پڑ چکے ہیں کہ فی حدیث غیری جب تک اللہ کی نافرمانی کی وہ مجلس بدل نہیں جائے تو اس میں بیٹھنا منایں تو فرمایا اگر یہ آپ سے یہ کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ کچھ عقائد میں اتفاق کر لو تو کیا ہو جائے گا تو آپ جواب دو ان نے میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اس بڑے دن کے عذاب سے اس لیے میں یہ بات نہیں مان سکتا ہوں تمہاری یہ میرے لیے رکاوٹ ہے اور یہ پہرے والے میں بھی کل ان عمر من اسلم اس طرح کا جواب ہے سوال کا جواب ہے کہ یہ جو آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کا آپ کا مقصد کیا ہے کیا اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں جو کچھ آپ کہتے ہیں یہی آپ کا عمل بھی ہے جواب تو ہاں سب سے پہلے میں خود مانتا ہوں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں فرمایا دن جو شخص بے ہٹا لیا گیا اس دن اس سے عذاب و فقد رحمہ یقیناً رحم کیا گیا اس پر اللہ نے اس پر رحم کر دیا اگر اس دن کوئی عذاب سے بچ گیا وزال الفظ علم اور یہ کامیابی ہے واضح یہ ظاہر کامیابی ہے مانا جو لوگ قیامت کے عذاب سے بچ جائے اور یہ ہوگا اللہ کے توحید کی بنیاد پر اور نبی کی اطاعت کی بنیاد پر اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے تو فرما یہ لوگ ظاہر کامیابی سے کامیاب ہو گئے ہیں اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تو نہیں ہٹا سکتے اس کو کوئی بھی مگر وہی وہی بخیر اگر پہنچائے تجھے کوئی آسانی راحت فولہ پولوشن قدیر فصو چیز پر قادر ہے اس میں اللہ رب المین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں کہ تیرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے نہ ہو یا نقصان اس میں تمام اختیارات اللہ سبحانہ ہو تعالی کے پاس ہیں اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو بچارے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ ہے اور اس کے لیے آوازیں لگاتے ہیں کہ ہماری کشتی مصیبت میں پسی ہوئی ہے تو ہمارے مشکل کشائی کر لے جیسے کہ کلیات امدادیوں میں بھی امداد اللہ ماجر مکھی بہت بڑے مولوی ہیں دیوبندیوں کے اس نے صاف لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا اعلان کیا ہے اے مشکل کشا یا مصطفیٰ اے مشکل کشا ہمارے مدد فرما کلیا تین دادیا نمبر یا نبے نمبر صفح ہے اس میں مشہور کتاب ہے اس کے اندر شرکیات بہت سارے موجود ہیں چاپنے والے بھی اردو بازار سے تقی عثمانی صاحب کا ادارہ ہیں دارالشاعت انہوں نے چاپا ہے اور ابھی بھی چاہتے ہیں شرت کے بہت کچھ اس میں موجود ہے علی مشکل کشا موجود ہے یا رسول اللہ مشکل کشا موجود ہے یہ عقائد نظریات ہے اللہ فرماتا ہے اے نبی اگر آپ کو بھی ضرر پہنچے تو اس اللہ کے ماں کوئی اس کو کشف پتا نہیں سکتا ہے اور اگر آپ کو کوئی خیر پہنچے تو وہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں خیر کے قوتیں طاقتیں اس کے پاس موجود ہیں یہ عظیم دلیل ہے اللہ تعالی کے توحید پر خیر پہنچانے والا شر پہنچانے والا یہ اللہ کے ذات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قوت اور طاقت کو اللہ نے نفی کر دیا ہے, تو اور کون ہے جس کو یہ اختیار حاصل ہو فرمائے وہ اول قواہ رقو قبال وہ غالب ہے اوپر اپنے بندوں کے وہ حول حکیم القبیر وہ خوب حکمت والا خبردار ہے وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اپنے بندوں سے اوپر بھی ہے عرش پر مستوی ہے منزل کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے بھی اوپر ہے قوت اور طاقت غلبے کے بھی اعتبار سے اوپر ہے آپ فرما دیجیے ایوشین اکبر شہادت کون سی چیز ہے بہت بڑی شہادت کے اعتبار سے شہادت کے اعتبار سے گواہی کے اعتبار سے کون سی چیز بہت بڑی ہے زیادہ بڑی کیا چیز ہے شہادت کے لیے یا آپ کو جواب نہیں دیں گے تو آپ خود کہو فل اللہ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ شہید ان ہے بے و بین کم میرے تمہارے درمیان اللہ کی شہادت سب سے عظیم ہے وہ اوہیا اور وہ کی گئی ہے لیا میرے طرف حادل قرآن یہ قرآن لکھن زیرکم تاکہ میں تمہیں ڈراؤں بھی ہی اس قرآن کے ساتھ ممب اور جس تک یہ پہنچ جائے یہ دلیل ہے جہاں تک یہ قرآن جا رہا ہے وہاں تک اللہ کے رسول نبی بن کر آئے منع قیامت تک اور یہ دلیل ہے کہ اصل انزار لوگوں کو ڈرانے کے لیے کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانا چاہیے یہ ڈرانے کی کتاب اللہ نے بھیجا ہے کوئی اور معبود ہیں کیا تمہیں اس بات کی یقین ہے کیا اس بات کی گواہی تم دیتے ہو اللہ فرماتے اگر یہ گواہی دیتے ہیں تو کل آپ فرما دے دے لا اشاد میں تو اس بات کے گواہی نہیں دیتا ہوں بلکہ میں یہ کہوں گا کل ان نما ہوا الا ہوا فرما دیتی ہے کہ یقیناً ایک معبود برحق اللہ کے ماں سے وہاں کوئی معبود نہیں ہے جو مشکل کشا بن جائے حاجت روا بن جائے عالمرغیب بن جائے داتا دستگیر بن جائے اورد دینے والا بن جائے کوئی نہیں وہ اکیلے ہیں وہ ان ن ہی بریش رپون اور یقیناً میں بیزار ہوں بری ہوں اس سے جو تم شریک تیراتے ہو جو تم اللہ کے ساتھ شریف تہراتے ہو میں اس سے بری ہوں تمہارے اس سے میں بیزار ہوں دینا تین ملک بولو جن کو دی ہم نے کتاب یا جانتے ہیں اس کو کم آفونا اپنا جس طرح وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اللہ دینا بولو جنہوں نے نقصان میں ڈالا کو سم اپنے نفسوں کو فہم لا میں لاتے ہیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں عبداللہ بن سلام کے حوالے سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے تھے کہ یہ حق نبی ہے اس قرآن کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو یہ لوگ یقینی طور پر جانتے ہیں لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیے وہ خسارے کا سودا کر رہے ہیں وہ اگرچہ اپنے آپ کو کچھ کہہ دے کہ ہم تو بہت کچھ ہے ہم تو بڑے سمجھدار ہیں بڑے شور والے ہیں بہت ماہر ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ نقصان والے لوگ اپنے اوپر جو فیصلے یہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑے نقصان کے فیصلے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے عقائد سے برات کا اعلان جیسے نبی کو کیا ہے کہ کرو ایسے ہم سب کے لیے ہیں کہ مشرقین سے برات کرے نہ کہ ان سے محبت کرنا ان کے مجالس میں بیٹھنا ان کو اپنے مجالس میں اس انداز میں بٹھانا کہ ان کو تقریم ہو ان کو عزت حاصل ہو اور لوگ توحید و سنت کے فرق کو بالکل فراموش کر جائے یہ بالکل اصول شریعت کے خلاف ہے اور یہ یقینی ناجائز ہے یقینی ناجائز ہے اس سے اللہ کے توحید پر بہت بڑا ضرر لگتا ہے وہ جو نفرتیں نفرتوں کے دیوارے قائم ہیں جس کو الولا و البراء کا عقیدہ کہتے ہیں جس کو اسلام کا سب سے مضبوط کڑی قرار دیا گیا ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے ومن ازرمو, کون ہے زیادہ ظالم میں من شخص سے دیوان جس نے بنایا اللہ پر جھوٹ اوکتبی یا جٹلایا اس اللہ کے آیتوں پر یقین نہیں فلا پائیں گے ظالم مانا یہ اگر میں جھوٹ کرتا ہوں اپنے طرف سے جھوٹ بناتا ہوں تو پھر تو میں ظالم ہو جاؤں گا لیکن اگر اللہ کی آیتیں میں تمہیں پیش کرتا ہوں اور تم اللہ کی آیتوں کی تکزیب کرتے ہو تو یقینی طور پر تم ظالم ہو اور ظالموں کے لیے کوئی نجات نہیں لا یو ہو تو نجات نہیں پائیں گے یومنا سرہم جس دن جمع کریں گے ہم ان کو جمعیان سب کے سب تم منا بولو کہیں گے للا شرپو ان لوگوں سے جو شریک جہ رہتے تھے رکھاؤ دینا تمہارے وہ شریک کن تم تس جو تم دعوی کرتے تھے قیامت کا دن اللہ فرماتے ہم ان سے کہیں گے تئی نشرکھا تمہارے وہ شریک کیونکہ اللہ فرماتے یہ زام ہے نا زام حقیقت تو نہیں ہے اپنے خیال کے مطابق انہوں نے بنایا ہے یہ تو ایک افتراح ہے تو اللہ کہیں گے کہاں ہے تمہارے وہ شریک جو تمہارے گمان میں تمہارے شریک تھے کہ وہ ہمیں چھڑائیں گے اور اللہ کے عذاب سے ہمیں نجات ملے گی قیامت کے دن وہ بڑے اللہ کے نازمین ہیں ناوز باللہ وہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں ناوز باللہ وہ اللہ کی عدالت میں ان کا بڑا چلتا ہے اور یہ لوگ بچارے دنیا کے مثالے رہتے ہیں جس طرح وزیر مشیر ہوتے ہیں اس کے نائبین ہوتے ہیں اور ان کے ڈرائیور چیلے چانٹے ہوتے ہیں وہ کہتے دیکھو ہم اپنے وزیر کے ساتھ اپنے مشیر کے ساتھ چلے جاتے ہیں بڑے بڑے افسروں کے گھر بڑے بڑے عدالتوں میں ان کے ساتھ ہم داخل ہو جاتے ہیں کہتے وہاں پر بھی یہ معاملہ چلے گا اللہ فرماتے نہیں وہاں تو یہ معاملہ ہے نہیں وہاں تو آدم علیہ السلام نہیں بول سکے گا نو علیہ السلام نہیں بول سکے گا ابراہیم جیسے خلیل اللہ نہیں بول سکے گا عیسا روح اللہ نہیں بول سکے گا اسماعیل زبی اللہ نہیں بول سکے گا اللہ بزنی اللہ کی اجازت کے بغیر تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ تم نے جو خیال رکھا ایسا ہو جائے گا ہاں اللہ فرماتے لاؤ کہاں وہ تمہارے شریک تم ملم تکن اتنا تم پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی معذرت فتنا اس چیز کو کہتے ہیں نا انسان کو اور چیزوں سے پھیر دے خاص کر اللہ سے پھیرنے کی کوئی بھی چیز ہو تو وہ فتنا کہلاتے ہیں کو مصروف کر دے دنیا کے کوئی بھی چیز انسان کو مصروف کرتا ہے نا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی کوئی شخص کسی چیز پر اس کا دل چلا جائے مثلا گر ہے گرھ کے ساتھ اس کا اتنا دل لگ گیا ہے کہ وہ اس کے لیے فتنا بن گیا ہے کوئی خاتون ہے کوئی بیوی ہے یا کہیں وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے فتنا بن جاتے ہیں اس چوبیس گھنٹے کے سوچ اس کے ساتھ مگن ہو جاتے لگ جاتے ہیں اولاد اولاد میں سے کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ اتنا دل لگا لیتے ہیں کہ اس کے لیے کتنا بن جاتے ہیں بس اسی کی بات پر چلتے ہیں یہاں تک کہ دن سے محروم کر دیتے ایسا ہوتا ہے قرآن سے ہے تو جب اس کی وجہ سے ان کو جھٹکا لگتا ہے جھٹکا خزاں یا کسی عورت کے ساتھ وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کی کٹائی ہو جاتی ہے ذلت ہو جاتے ہیں یا اس اولاد کی وجہ سے اس کو جھٹکا لگتا ہے پھر اس کو ایسا بھول جاتے ہیں جیسے کہ اس کی زندگی میں اس کو کوئی پارٹی نہیں آیا اپنے رسوائی سامنے آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ اللہ کی عدالت میں آئیں گے اللہ ان سے سوال کرے گا کہاں ہے تمہارے وہ شریک تو یہ سوال ان کے اوپر اتنا باری ہوگا یہ قیامت کا دن ان کے اوپر اتنا باری ہوگا فن خلّہ مشرقین اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں کوئی ہمارا شریک نہیں ہے جو ہم نے اللہ کے لیے بنایا ہو کوئی معبود ہم نے نہیں بنایا دیکھو قسمے کائیں گے واللہ اللہ کی قسم ربنا جو ہمارا رب ہے ما قنا مشرقین تھے ہم مشرک ہم نے شرک نہیں کیا اب ان کا عذر معذرت سارا ختم ان کے کوئی عذر پیش نہیں کیا جائے گا وہ دنیا میں تو عذر پیش کرتے ہیں نا اور میں لم تک ان فطنت ہوں اللہ واللہ ربنا محکمہ مشرقین نہیں ہوگی ان کی کوئی معذرت عذر معذرت ان کے نہیں چلے گی بس وہ خالص کہیں گے کیونکہ وہ دن مکان افتر ان سارے سارے بھول جائیں گے غائب ہو جائیں گے ان سے نے دیکھا ہوگا ایک انسان جھوٹے باتیں بناتا رہتا ہے ایک فیصلے کے لیے اب وہ فیصلے کے مجلس میں چلے جائے اور اس کے سامنے شہادتیں آ جاتی ہیں گواہ آ جاتے ہیں ان کے ریکارڈ سامنے رکھ دیا جاتے ہیں جو اس نے جھوٹ بنایا ہوتا ہے وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے غائب ہو جاتے ہیں ان سے کیوں جھوٹے باتیں نہ جلدی ہے تو مشرقین کے یقینا کزت پر بنا ہے افترا پر بنا ہے تو عدالت الہی میں پھر یہ سب چیزیں یہ بھول جائیں گے اور پھر کہیں گے اللہ کی قسم نہیں تھی ہم مشرق انظر اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیف قذبو اعلان خسیم کیس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر وہ کیسے جھوٹ بولیں گے اپنے نفسوں پر پہلے دنیا میں کہہ رہے تھے اب بالکل کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ما كَانْهِ افترون اور گم ہو جائیں گے ان سے جوتے وہ بانتے تھے جھوٹ اور افترح ان کا اخترا جھوٹ وہ غائب ہو جائے گا نہیں رہے گا ان کے پاس وہ من اور ان سے من جو کھان لگاتے ہیں آپ کے طرف پردے ہم ہم ان کے دلوں, پر پر دلوں پر ہم نے پردے ڈالے یہ کہ وہ سمجھے وفی آذان وقرا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے بندش۔ باری پنگ اگر دیکھ لے دیکھنے نہ آیا تین ہر قسم کی نشانیاں جگڑتے ہیں آپ سے یقولہ کہتے ہیں بولو کپرو جنہوں نے کفر کیا انہ دا نہیں ہے یہ اللہ اللہ مگر پچھلے لوگوں کی کہانیاں داستانے اللہ فرماتے ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے اندر ہم نے ایک ایسا قرضہ خراب کر دیا ہے کہ دل ان کے باری ہے باتیں اس میں اترتی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے دل برباد ہو گئے ہیں کان برباد دل برباد تو یہ اسباب ہدایت ہے نا کانوں سے بندہ سنتا ہے دل میں بات اترتی ہے اور دل میں غور فکر کرتا ہے مان جاتے ہیں تو جب کان کے ذریعے سے رستہ بند پردے ڈال دی اللہ نے دل کو اتنا باری کر دیا ہے بوجل کر دیا ہے کہ اس کے اندر بات اترتی نہیں ہے اور جگہ ہی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ برباد ہو گئے ہیں کان لگاتے بھی ہیں کان خراب ہے سوچنے کے لیے کوشش بھی کریں گے تو دل خراب ہو چکے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے انکار کر چکے ہیں زیدہ اور احنات کی وجہ سے میں اگر ہر قسم کی نشانیاں یہ دیکھ بھی لیتے ہیں لا مینو بہت مان نہیں لائیں گے اس کے ساتھ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے توحید کی وجہ سے آپ کے ساتھ جھگڑنے لگتے ہیں اور پھر جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے یا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جن کے پاس کسی کی بات کا جواب نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ یہ بات کرتے ہیں ان لو جی یہ تو پرانی کسی اور کہانے ہیں ان کہانیوں کا ہم نہیں مانتے وَهُمْ اور وہ روکتے ہیں اس سے اور لوگوں کو اور خود دور رہتے ہیں اس سے یہ ابو طالب کا حال تھا نا کہ وہ دوسروں کو تو نبی علیہ سلاۃ والسلام سے روکتے تھے کہ اس کو کچھ نہیں کہو لیکن خود اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے دوسرا مانا یہ, یہ لوگ قرآن کریم کے سننے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ مگر اپنے نفسوں کو وَمَا اور ان کے شور نہیں ہے وہ شور نہیں رکھتے خود اللہ کے کلام سے رک جانا اور دوسروں کو روک لینا یہ ان کا وطیرہ ہے ان کا طریقہ ہے آج بھی یہ معاملہ ہے نا قرآن کریم سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی قرآن کو سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ قرآن کے دروس جہاں ہوتے ہیں اس سے باقاعدہ لوگوں کو روکتے ہیں تو مت جاؤ قرآن سننے کے لیے یہ ایسے قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ پوری دنیا میں یہ معاملہ ہوتا ہے جہاں حق پرستوں کے دروس ہوتے ہیں اس سے لوگوں کو روکتے ہیں مبتدئین مشرقین و لو تا اگر آپ دیکھ لیں جب وہ کڑی کی جائیں گے, آگ پر فس کہیں گے یا لنایا جائے نہیں ہم جھوٹ بولیں گے, ربنا رب تو کے ساتھ مِنَ ہو جائیں گے ہم ایمان والوں میں سے ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے جب یہ جانم کے کنارے آ جائے اب جہنم کو اپنے انکوں سے دیکھ لیں اب ماننے کا کیا مقصد ہے کیا اللہ رب العالمین نے دنیا میں نہیں بتایا تھا کہ ہم واپس نہیں لٹائیں گے علم تکن آیاتی تو اللہ کیا ہمارے حایط تم پر تلاوت نہیں کی گئی تھی علم یا رسول منکم کیا تم میں سے رسول بن کر نہیں آئے گے علم یا کم نذیر تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا سب جواب دیں گے ہاں بلا قد جاءت ربنا جاءت آیات ربنا آیتیں آیتیں تو پھر کیا ہوا ہم نے جھٹلایا جھٹلایا تو اب کیا کرنا ہے واپس جانا ہے واپس جانے کے لیے قانون تو نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں بل بدلہم بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے ماکان جو خفون من قبل جو وہ چھپا رہے تھے اس سے پہلے ان کے چھپے ہوئے احمد چھپے ہوئے عقائد چھپے ہوئے نظریات سوچے فکرے سارے ظاہر ہو جائیں گے ول اگر وہ لٹا دیے جائے لا دو تو واپس ہو جائیں گے لما اس چیز کی طرف نوان جس سے وہ روک دیے گئے تھے اور وہ ان نغمل کا دبون اور یقیناً وہ جھٹے ہیں دیکھو اللہ رب العالمین اس نظریے کو بے رد کرتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ ہم کو دوبارہ سے دنیا میں بھیجو ہم ایمان لے آئیں گے اب کیا ہوا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکار کرتے ہیں اس کے لیے تعویلے کرتے ہیں اور حدیث رسول کو اپنے کسی امام اور کسی بزرگ کے تعویلات کی نظر کر دیتے ہیں تو ان کے پاس اگر نبی بھی آ جائے تو کیا فرق ہوگا نبی کہنے سے کیا فرق پڑے گا نبی آ جائے گا تو یہ کیا کہیں گے کہ نجات کسی میں ہے کہ تم ہمارے امام کی تکلیف کے اعلان کرو ختم کر لیں گے ورنہ نہیں ہوگا تو یہ کسی امام کی تکلیف کی جو ہے نا ٹپا لگانے کی کوشش میں اللہ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اگر ہم تم کو دنیا میں لوٹا بھی دیں تو کون سے تم ایمان لاؤ گے وہ سبب کیا ہوگے سبب تو بتاؤ کیونکہ نبی تمہارے پاس آیا کتاب تمہارے پاس آئے تم کو سارے احسانات بھی بتا دیے تم یہ بھی مانتے تھے کہ یہ بارس والا اللہ ہے زمین والا اللہ ہے اسمان والا اللہ ہے یہ ساری چیزیں کارکردگی کرنے والا اللہ ہے یہ بھی مانتے تھے کہ موت حق ہے یہ بھی تو پھر اس کا انکار کس بات کی دلیل ہے کون سے ثبوت پر ہے کہ ہم اللہ کے عدالت میں نہیں جائیں گے قیامت میں ہی نہیں ہے نبی کی تمام ان دعوتوں کی مخالفت کے کی کیا سبب تھی کیا دلیل ہے تمہارے پاس اللہ فرماتے ان کو میں جانتا ہوں اگر میں ان کو دنیا میں لوٹا دوں گا تو پھر یہ کیا کریں گے اگر ہم ان کو دنیا میں لوٹا بھی دیں تو یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی کچھ کریں گے کیوں شیطان ان کے پاس آ جائے گا پھر اچھا جی کیا ہوا اب تو ایک ہی دفعہ مرنا تھا جینا تھا اب تو دوبارہ قیامت قائم نہیں ہوگی بات ختم اب تو جو مرضی میں آئے کرو شیطان پہلے جس طرح ان کو دھوکہ دے چکا ہے اور رحمان کے باتیں انہوں نے ٹکرا دی ہے اسی طرح شیتان پھر ان کے پاس آئے گا یہ شیطان کے مانیں گے جب شیتان کے مانیں گے تو شیتان ان کو کوئی دوسرا حربہ دے دے گا یہ وہیں کچھ کریں گے جو پہلے کر کے آئے فرما کازیب لقاذبون یقیناً یہ <يَجْجِيه> جھوٹے ہیں وقالو اور نے کہا ان حیاتون دنیا نہیں مگر زندگی ہمارے دنیا کی یہ ہماری حیات دنیا کی ہے وہ مانا ہم بحسین اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جائیں گے نہیں ہم اٹھائے جائیں گے یعنی یہ قیامت کے منکر تھے اب یہ اللہ کی عدالت میں آ گئے اب قیامت کو مان رہے ہیں اگر اس کو ہم دوبارہ لٹا دیں گے یہ پھر کہیں گے کہ نہیں ہم اٹھائے جائیں گے یہ تو ایک بات اٹھانا تھا مسئلہ تھا ختم ہو گیا اب دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے اللہ فرماتے یہ ان کا سوچ ہے ان کا فکر ہے جس کی وجہ سے اب یہ جو بھی چیخ اور پکار کرتے ہیں دنیا میں جانے کے لیے تو یہ ابس ہے بے فائدے ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہاں ماننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا ماننا ہے تو ابھی مان جاؤ ورنہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہاں چیز پکار کاش کے دیکھ آپ جب کڑے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے قالا گے اللہ تعالی علیہ بالحق کیا نہیں یہ حق اللہ فرمائے گا یہ حق نہیں ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے اب بتاؤ قالو کہیں گے بلا ہاں کیوں نہیں ورب بینا پسم ہے ہمارے رب کے یہ حق ہے تو اب کیا ہوگا اب حق ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا کال اب فرمائے گا اللہ تعالی فضو تم تد فرون بس اب اس کے کہ تم انکار کر رہے تھے اس کا تم کفر کرتے تھے کیا ہم نے قیامت کے دن نہیں اٹھنا ہے کوئی عذاب نہیں ہوگا کوئی راحت نہیں ہوگا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مر گئے گل گئے سڑ گئے ختم اور ہمارے بڑوں کو اٹھائے گا۔ صورت بنی اسرائیل میں ان کا اعتراض اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کہ جب ان کے اوپر آپ یہ باتیں پیش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تمہیں اٹھائے گا۔ قل كونوا حجراتا او حديدا او خلقا من ما يقروف صدوركم فسيقولون من يعيدنا اب ان سے کہو تمہارا وجود لوہے کا بن جائے جس طرح ہم کہتے ہیں نا اسٹیل کا کہ وہ زمین کے مٹی میں گل سڑ بھی نہیں جائے بہت عرصہ اس میں لگ جائے تو یہ کہیں گے اچھا من یو دونا کون ہم کو زندہ کرے گا دوبارہ آپ ان کو جواب دے دو کہ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے تم کو زندگی دی ہے کون ہمیں زندہ کرے گا جواب دے دو ان کو مبت مشرقی جو ہوتے ہیں نا یہ پھر اپنے مد مقابل کو انکھوں کے نکالنے سے دبانا چاہتے ہیں یہ آپ کے طرف سر اٹھا کر کے انکھے نکالیں گے یہ کب ہوگا یہ تو آپ جواب دے دو یہ جلدی ہو جائے گا ابھی ابھی نہیں ہوگا کہ تم کو ابھی دکھا رہے تمہارا باپ آ جائے تمہارا دادا آ جائے نہیں یہ ہوگا یقیناً ہے جنہوں نے جٹلا یا اللہ کی ملاقات کو حت ہم سات ہو یہاں تک یہ پاس قیامت بخت اچانک خالو کہ ہمیں اعلی نا وہ جو ہم نے کوتاحی کی ہے فی اس میں وہ ہوں یحون وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ وہ اپنے بوجھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے کس پر اپنے پیٹھوں پر قیامت کے دن اپنے وزنے اپنے بوجھ وہ اٹھائے ہوئے لائیں گے اللہ کے عدالت میں گناوں کے بوجھ ہے گناہوں کے بوجھ لادے ہوئے اور یہ انتہائی تکلیف دہ منظر ہوتا ہے جب کوئی کسی جگہ میں جائے اور اس کے کندھوں کے اوپر وزن پڑا ہوا ہو یہ بھی نہیں ہے کہ چلو آ گئے میں میدان میں اب اس سے وزن ہٹا لو چلو جس طرح ہوتے ہے نا بال کے لیے لوگ کڑے ہوتے ہیں اور وزن ہٹاؤ ان کو پانی پلاؤ غرض ان کو ہوا لگنے دو نہیں وہ تو عذاب میں آ گئے ایک عذاب ان کے کندھوں پر موجود ہے اور میں اللہ زیرون خبردار بہت برا ہے جو وہ اٹھائیں گے وہ جو وزن وہ اٹھا کر لائے ہیں بہت برا ہے اس میں شرک ہے اس میں کفر ہے اس میں خیانت ہے وہ اللہ تعالی کے کی عذاب کے لیے تمام اسباب اپنے کندھوں پر لے کر آئے ہیں ومال حیات الدنیا نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لعب و لهو مگر کھیل اور تماشا ہے ولدار الاخرہ اور یقینا اخرت کا گھر خیرون بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے ڈرتے ہیں افلا آخرون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو مانا یہ تو وہ باتیں ہیں جو عقل کے ذریعے سے بھی انسان پہچان سکتا ہے کہ جناب یہ اتنی بڑی کاریگری کس نے کی ہے اسمان کس نے بنایا زمین کس نے بنائی ہوائی کون چلاتے ہیں رز کا اسباب کون مہیا کر رہا ہے ہمارے وہ بڑے کہاں چلے گئے وہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں ہم کیسے چھوٹے تھے کیسے بڑے ہو گئے یہ سارے نظام کو دیکھ کر ایک انسان سمجھتا ہے کہ ما خلقنا ذا بات اللہ یہ ویسے نہیں بنا ہوا ہے اب بس نہیں بنا ہوا ہے بلکہ اس کا بہت بڑا مقصد ہے جس کا اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے آخر میں فرمایا نا افحسبتم انما خلقنا وعبثا وان انکم الینا لا ترجون تمہاری یہ خیال ہے میرے پاس نہیں اؤگی فرمایا اب بس نہیں بنایا اللہ تعالی بلکہ اگر اس پر کوئی صاحب عقل غور کرے فکر کرے تو مان جائے گا فرما کی یہ آخرت کن کے لیے بہتر ہے لل لدین یا تفون ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے فدن عالم و یا جانتے ہیں ہم کنو نبی کو اطمینان تسلی اور ہر دائ کے لیونکہ دائی جب دعوت دیتا ہے اس پر مسائبات ہے مشکلات آتے ہیں جب دعوت نہیں دو تو کچھ بھی نہیں ہے ایک بات بھی کسی کا نہیں سنیں گے دعوت دیں گے مشرقین پر رد ہوگا مبتدین پر رد ہوگا آپ کے مخالفین اٹھیں گے آپ کے اوپر مختلف الزامات لگائیں گے اور آپ کے لیے رستوں میں رکاوٹیں پیدا کریں گے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے ذات پر بولیں گے آپ کے مال دولت پر بولیں گے مختلف قسم کے اسباب ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے اعتراضات کیے اللہ کے کی نبی پریشان ہو جاتے اللہ نے اطمینان تسلی دینو کا یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمگین کر لیتے ہیں اللہ یقونا جو وہ کہتے ہیں یہ جو مشرقین آپ پر الزامات لگاتے ہیں ان باتوں سے یقیناً آپ غمگین ہو جاتے ہیں وہ باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں یقینی طور پر لیکن یہ بات اطمینان سے سنو فرن قزون کا یقیناً یہ آپ کو نہیں جٹلاتے ہیں یہ آپ انہیں جٹلاتے بولا کن ظالم ظالم بے آیا اللہ کے آیتوں کے انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے آپ پر الزام لگاتے ہیں ابو آپ کے بارے میں معروف ہے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو جٹا نہیں کہتے ہم آپ سے کوئی عداوت دشمنی نہیں کرتے ہمارے اصل دشمنی اور بات اس سے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں یہ باتیں اگر آپ نہ کہیں تو پہلے بھی ہم ایک بستی کے باسی رہے ایک ہی بستی کے محلے کے لوگ رہیں ایک ہی مکے کے رہنے والے رہیں ہم نے پہلے کبھی جھگڑا کیا ہے بس میں لیکن جب سے یہ باتیں آپ نے شروع کی اس وقت سے ہمارا اختلاف ہوا ہے تو ہمارا جھگڑا آپ کے اس باتوں سے ہے ان باتوں سے ہے آپ سے نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ ان کا جھگڑا اللہ سے ہے آپ سے نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جب آپ کے رب سے جھگڑا کریں گے تو جھگڑا حقیقت میں آپ سے ہوگا وہ لقد کچھ دبت رسول قبل یقیناً گئے تھے آپ سے پہلے صبر کیا لاما اس پر جو, جو گئے اور وہ تکلیف دیے گئے سونا یہاں تک کہ یہ آ گئی ان کے پاس ہماری امداد مُبَدِّلَ کلیمات اللہ نہیں تبدیل کرنے والا کوئی بھی اللہ کی کلیمات کو وہ لقد جھا کر یقیناً آیا ہے آپ آپ کے پاس آیا ہے خبرے پچھلے رسولوں کے فرمایا کہ آپ دیکھ لے اپنے بڑوں کی تاریخ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے نوح علیہ السلام کو دیکھ لے مثال علیہ السلام کو دیکھ لے ان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے ان کو لوگوں نے جھٹلایا لیکن انہوں نے کیا کیا صبر انہوں نے صبر کیا جو ان کے اوپر تکلیفیں دیے گئے وہ او مختلف قسم کے تکلیفیں ایک ایک تکلیف وہ ان کے لیے مشکل رہا لیکن انہوں نے صبر کیا اور اس میں دعوت ہے ہر دن کے دائرے لی صبر کے بغیر دن کا کام نہیں ہوتا ہے جہاد ہو دعوت ہو خود عملی زندگی ہو کہ پھر کیا ہوا فرمائے اتاہم سنا یہاں تک کیا امداد ہمارے, ہمارے مدد آ کر کے آخر مخالفین کے ساتھ جو معاملہ تھا ہو گیا اور فرمائے کہ اولا محبات اللہ تیرے رب کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے آپ کے پاس پچھلے نبیوں کی خبریں آئی ہیں آپ رسول ہے ان کے قدم پر چلنے والے ہیں وہ وَا انکار کر برا کا اگر مشکل ہیں گزر رہا ہیں آپ کے اوپر ان کا منہ پیرنا حق سے حق سے ایراض کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو انتہائی سیریس لیتے تھے کہ کوئی حق سے انکار کرے بہت پریشان ہوتے تھے کہ کیوں لوگ یہ بات نہیں مانتے یہ حق بات لوگ کیوں نہیں مانتے یہ لوگ جانم کی طرف کیوں رواں دوا ہیں